ربته ورسوله ثم بعده فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل ودهة البدع وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى من يعص الله ورسوله عبد الله وغواب اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما على ابراهيم وعلى ال إبراهيم حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما أنت العليم الحكيم وفي شرح لصدري ويسر لأمري وحد الأقضة من لساني يفقه قولي قد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أما من خاف مقام ربه ونهن نفس عن الهواء فَإِنَّ هِي <الْمَعْوَى> جو میں یہ بتایا گیا تھا اللہ رب العزت نے ہر خیر اور شر کے جو مفاتح کے چابیاں مقرر فرمائی ہیں ان کے استعمال سے خیر یا شر کے دروازے کھل جاتے ہیں جیسے بتایا گیا تھا جنت کی مفتاح ہے توحید ہے پھر اس کا تقاضہ یہ ہے مفتاح کو سمجھا جائے اور اس چابی کو صحیح فہم کے ساتھ استعمال کیا جائے خیر کی چابیاں بنانے کا مقصد یہی ہے چابیوں کا استعمال اور ان کا صحیح ہونا ہم پر پورے یقین کے ساتھ ثابت ہو اور واضح ہو کہ ایک تب ہی کھلے گا جب درست چابی کا استعمال ہو صحیح طریقے سے استعمال ہو پر وزت نے ایک بڑا ہم پر فضل فرمایا ہے اس نے ہمیں مفادی حل خیر کی خبر دی کون سا خیر کا دروازہ اس چابی سے کھلے گا تاکہ اس چابی پر تم محنت کر کے اس کو حاصل کر کے اس کو صحیح معنی میں استعمال کر کے اور بروکار لا کر اس خیر تک پہنچ سکو اور اس خیر کو حاصل سکو تو آیات کریمہ آپ نے سنی ہے امّا من خاف مقام اور جنت ہی محدث صاحب نے عبداللہ تستوری بہت بڑے زاحد اور اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے سماتے ہیں کہ یہاں بھی جنت کی چابیوں کا ذکر ہے دو چیزیں اماں امن خوف و مقام و جو شخص مقام رب کے خوف میں مبتلا ہو جائے اپنے بربر کے مقام کے خوف کو اپنے اندر پیدا کر لے اور یہ خوف اس کے دل میں ویوست ہو جائے اچھی طرح راسخ ہو جائے پھر اس خوف کو اپنے دل میں ویوست کرنے کا عملی اظہار کرے اور وہ عملی اظہار یہ ہے کہ بن نفس عد الحوا کہ اپنے نفس کی خواہشات سے بات آ جائے بلکہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک دے اور نفس کی خواہشات کا غلام نہ ہو بلکہ کتاب و سنت کا انقیاد اور بہی الہی کی غلامی قبول کر لے کہ مقام رب کے خوف کا عملی تقادہ ہے مقام رب کا خوف کسی دعوے کا غالب نہیں ہے مقام رب کا خوف کسی نعرے کا متقادی نہیں ہے بلکہ اس خوف کا عملی اظہار ی حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر اپنے اوپر اپنے خالق اور مالک کی فہی کو نافذ کر دے اور فہی کی غلامی قبول کر لے کتاب و سنت کا انقیاد کامل قبول کر لے پروردگار کے خوف کا ایک عملی اظہار ہے جو شخص اس حقیقت کو پانے میں کامیاب ہو جائے بندر جنت ہی علماؤ <الْمَعْوَى> اس کا ٹھکانہ جنت ہے یہاں در حقیقت جنت کی ایک مفتاح کا ذکر ہے مقام رب کا خوف اسی لیے پروردگار کا تعارف اس کی معرفت اس کے اسماو صفات کی پہچان اس کی بڑی تاکید وارد میں تاکہ اپنے رب کے مقام کو تم سمجھ سکو اور اس کے خوف اور حیبت میں مبتلا ہو سکو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان دلّاء اس آتمت سعین اسم من اصہ دن عمار العزت کے 99 نام ہیں جو ان ناموں کا احصا کر لے یعنی ان ناموں کو پڑھنا سمجھنا اور ان ناموں سے حاصل ہونے والے عقیدے کو پوری پابندی کے ساتھ قبول کر لینا یہ سب احساس ہے وہ شخص جنتی ہے مقصد اللہ رب العزت کی معرفت تاکہ اس معرفت سے صحیح معنیٰ میں مقام رب واضح ہو جائے کہ وہ اللہ اس طرح رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے غفار ہے عفو ہے اسی طرح جبار جب اور کہار بھی ہے اس اللہ کے امر سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور اس کے امر ہی سے اس زمین کی پشت پر چلتے پھرتے اس کے امر ہی سے اچانک آ جائے گی اور ہم فنا ہو جائیں گے اور اس موت کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ٹوٹ نہیں جائے گا بلکہ مرنے کے بعد لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے پوری زندگی نبی اسلام کی دعا بنا بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور پیغمبر اسلام کی حدیث کہ حدیثلوب بین الاس بین اصاب الرحمٰن یو قلبا کا یہ سارے بندوں کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے تو جس طرح چاہے پھیر دے تو ذات بے پرواہ اس کے قبضے میں سب کے دل ہیں جس طرح چاہے پھیر دے جب چاہے پھیر دے وہ جو پیلمبر اسلام کی حدیث ہے کہ فطروں کے دور میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا ہوگا یہ مقام رب ہے پر اسی کی طرف لوٹنا ہے جب قیامت قائم ہوگی امر و یوم دلائے اس دن سارا امر سارا اختیار اللہ تعالی کے پاس ہوگا اور وہ اختیار ایسا ہوگا کہ کوئی اپنی مرضی سے بول نہیں سکے گا چل پھر نہیں سکے گا کوئی کلام نہیں کر سکے گا کسی کا حال نہیں پوچھ سکے گا یہ مقام ہے رب اس کو سمجھے اور اپنے اندر اس کو پیدا کرے خوف اس پر تاری ہو جائے جس کا عملی نتیجہ یہ نکلے کہ وہ نفس آنے ہوا وہ نفس کی خواہشات تو بالکل روک دے اور اپنے اوپر اللہ رب العزت کی فہی کو قائم کر لے اور امن و اتخادن الہی کا ترجمان بن جائے جنت ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے تو اس قسم کے نصوص پر آپ غور کرتے جائیں کہ سب جنت کی مخاتی ہی ہیں جنت کے دروازے ہیں ان کو کھولنے والی یہ چابیاں ہیں ان کا صحیح فہم ہو اور صحیح استعمال ہو صحیح استعمال کو ایک اور حدیث سے ہم وعدے کرتے ہیں سندربی داود میں جامع تروزی میں پیمب اللہ السلام کی حدیث ہے گفتہ تو ہو نماز کی چابی وزو ہے اس کو سمجھیں کہ یہاں وضو کو نماز کی چابی کہا گیا ہے اس استعمال کا کیا معنی ہے اور چابی کیسے استعمال ہوتی ہے یہ بات معلوم ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی کتاب و سننے سے یہ بات وادے ہے وضو کرنا اللہ کا امر ہے یا وضو کریں یا وضو کا قائم مقام تیمم پانی اگر نہ ہو مٹی سے تیمم کرنا اس کا نیم بدل ہے اور پانی اگر ہے لیکن بندہ مریض ہے بیمار ہے اسے کو عذر لاحق ہے پھر بھی تیمم کر لے یہ وزو کا بدل ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی فرمایا کہ نماز کی چاوی وزو ہے چابی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے یعنی یہ وزو بالکل درست ہو اور پیغمبر السلام کی سنت پر آپ کے طریقے کے مطابق رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ایک باب قائم کیا ہے باب و فوابی من کما وصلہ کما کا معاوم رات وسلّہ کا معومی رات اس شخص کا ثواب جو وضو کرے اسلام کے طریقے کے مطابق اور پھر نماز پڑھ دے کبیر اسلام کے طریقے کے مطابق جس کے تحت حدیث ابو رضی اللہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما امر امر غفر من مات خدمبے جو شخص وزو کر لے جیسے اسے حکم دیا گیا ہے جیسے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فرینڈ ہے ہمارا امن ہے بالکل اس کے مطابق وزو کر لے اور پھر نماز پڑھ لے جیسے ہمارا طریقہ ہے نہ وزو میں اس کی مرضی شامل ہو اور نہ نماز میں نہ وزو میں اس کے بڑوں کی خواہشات کی ترجمانی ہو اور نہ ہی نماز میں نہ وہ وزو یہ سمجھ کر کرے کہ میرے باپ دادا کیسے کرتے تو میری قوم برادری کیسے کرتی ہے اور نہ ہی نماز یہ سمجھ کر پڑھے کہ میرے آبا اجداد کی نماز کیسی ہے اور میرے پیر و مرشد کی نماز کیسی ہے نہیں بلکہ کماں عمیرہ کی شرط ہے کہ وضو کرے ہمارے طریقے کے مطابق اور پھر نماز پڑھ لے ہمارے طریقے کے مطابق یعنی وضو کرتے وقت اس کے سامنے کہ ہمبر اسلام کا وزو علیہ السلام کے طریقے کا اشتہار ہو اور نماز پڑھتے وقت بھی اس کے سامنے علیہ السلام کی نماز ہو علیہ السلام کا طریقہ ہو وسل کمار عید المونی وسلی حقمار کو بالکل یہ تصویر اس کے سامنے ہو تو اس کا سلا اور نتیجہ یہ ہے کہ ہور الحمت قدم من پہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا ایک بار کا وضو اور ایک بار کی نماز لیکن کون سا وضو اور کون سی نماز وہ وضو جو ہمارے طریقے کے مطابق ہو اور وہ نماز جو ہمارے طریقے کے مطابق ہو ہر نماز نہیں اور ہر وضو نہیں بلکہ یہ قید انتہائی ضروری ہے تاکہ اس مفتاح کا استعمال آپ سمجھ سکیں تو اللہ رب اس کے سابقہ گناہوں کو دعا کر دے گا سریرا گناہ ہے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے صغیرہ گناہوں کی بخشش کبیرہ گناہوں کی بخشش کی بہ نسبت باغ وجوہ سے بڑا انعام معلوم ہوتی ہے کبیرہ گناہ انسان کرتا ہے وہ چنے ہوئے گناہ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر یاد رہتے ہیں اور انسان توبہ کر لیتا ہے مگر صغیرہ گناہ اپنی پوتا اور کثرت کی بنا پر انسان بھول جاتا ہے اور توبہ کا اس کو خیال نہیں رہتا اس قسم کے عمل جو صغیرہ گناہوں کو چھاڑ دیتے ہیں انتہائی ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں العزت اس قسم کے عمل سے اس کے تمام صغائر کو معاف کر دیتا ہے اس لحاظ سے بزو ایک نعمت ہے نبی اسلام کے مرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے انسان جب وزو کر رہا ہوتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے ساتھ گنا جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور گنا گر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ مسجد کی تو رواں دواں ہوتا ہے فرشتے اس کے قدم گنتے ہیں اور جو پاؤں زمین پر رکھتا ہے اس کے بدلے گنا جھاڑ دیتے ہیں اور جو پاؤں اٹھاتا ہے اس کے بدلے جنت میں ایک درجہ اونچا کر دیتے ہیں اور پھر جا کر وہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز تو بہت بڑا کفارہ ہے گناہوں کی بخشش کے لیے اس حدیث سے بھی یہ بات وعدے ہوتی ہے کہ جو شخص وزو کر لے اور نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گذشتہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن ہر و ہر نماز نہیں بلکہ منتب اللہ کما ہو میرا اور وسلح کما ہو میرا وضو کرے بالکل ویسے جیسے حکم دیا گیا ہے جیسے ہمارا طریقہ ہے اور نماز پڑھے بالکل ہمارے طریقے کے مطابق اس حدیث سے وضو جو ایک مفتاح ہے ایک چابی ہے نماز کی اس کے استعمال کی حقیقت باتیں ہو رہی طبیل اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرے لیکن وضو میں وہ زیادتی کر جائے ظلم قرض ہے اور تعداد قرض اور برائی قرض ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے میں برائی کا ارتکاب کرے اور زیادتی کا ارتکاب کرے اور ظلم کا ارتکاب کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کیا مانا ہے اس کا حضور میں زیادتی یہ خلاف طریقہ اور خلاف معمول ہے نبیر اسلام کی سنت کے خلاف ہے کیونکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کو تین بار دھونا ہے چہرہ ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے گلی کرنا ناک میں پانی دینا یہ سب تین تین بار ہے اس سے کم ممکن ہے دو بار دھو لے ایک بار دھو لے اس آپ شرط ہے کہ پورے اس عزو کا دھلنا اور بھیگنا ضروری ہے دو بار بھی جائے ایک بار بھی درست ہے تین بار سے زیادہ اگر کسی نے کیا تو یہ تعدی اور ظلم ہے یہ تعدی اور ظلم ہے اور میں کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کتنی بڑی وعید ہے چابی کا استعمال ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ تعدی کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ جتنا پانی کا استعمال زیادہ ہوگا ایسے لوگ دیکھیں گے جو کئی کئی بار آٹھ آٹھ دس دس بار اپنا منہ ہوتے ہیں جتنا استعمال زیادہ آپ کو اتنا تنقیہ اور صفائی اور اجر زیادہ ملے گا حالانکہ نہیں یہ پیغمبر اسلام کا طریقہ نہیں ہے یہ پلو جو کی چابی ہے اس کا استعمال غلط ہو گیا اصل مفتاح کا استعمال نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہے اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے ساتھ ہے شریعت دین مفاتیح کا تعارف کرایا ہے تاکہ ہم صحیح معنیٰ میں ان کے استعمال کو سیکھیں ان چابیوں کی حقیقت کو اور ان کی عظمت کو تعدی اور ظلم یہ حقیقت وزو کے خلاف ہے یہ حقیقت وزو کے خلاف ہے ایک اور حدیث سن یہ پیغمبر اسلام کے سفر کا واقع ہے آپ کے کسی غزوہ میں پڑاؤ ڈالا گیا آزان دلوائی گئی اور اقام سلاد کی تیاری ہو رہی ہے نماز فائم کرنے کی تیاری ہو رہی کرام جو تکبیر اولہ کے حریص تھے صف اول میں کھڑے ہونے کے حریص تھے انہوں نے تکبیر تحریمہ کے خوف ہونے کے خدشے سے جلدی جلدی ودو کر لیا اور نبیر اسلام کے سامنے پہنچ گئے تاکہ تقبیر تاریمہ کا اجر باندھیں اور سفے عمر میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں وہ جلدی وزو کرنے کی بنا پر اکثر صحابہ کے ایڑیاں پیچھے سے خشک دکھائی تھی حدیثوں میں کٹے ہوئے ناخن کے برابر آتا ہے ایڑیاں خشک تھیں بالکل معمولی ایک چمک سے نمایاں ہو رہی تھی وہ خشک ہے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا جن کے ایڑیوں میں یہ تھوڑی سی خشکی ہے کے برابر ہے ان کے لیے وین ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے ہلاکت ہے تباہی ہے اور وین جہندم کی ایک وادی کا نام بھی ہے کچھ بھی مانا ہو سکتا ہے تو یہ مفتاح مفتاح السلہ ہے نماز کی چابی ہے بزو جہاں تاریخی بھی قابل قبول نہیں ہے زیادتی بھی قابل قبول نہیں ہے اور ایسا نقص جس سے بزو کا کوئی ناخن کے بقادری خشک رہ ہے وہ بھی قابل قبول نہیں حالانکہ ان کی طلب اچھی ہے طلب نیک ہے کہ تنبیر تحریمہ پالیں اور سفی ابر میں کھڑے ہو جائیں لیکن طلب نیک ہونا کافی نہیں ہے جب تک عمل اللہ کے بے کی سنت کے مطابق نہ ہو اس وستاح کا استعمال صحیح نہ ہو اس وقت تک آپ کی طلب کتنی ہی نیک ہو وہ کسی کام کی نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ نیک طلب ہونی چاہیے لیکن نیک طلب کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے بے کی سنت کی مطابق بھی ضروری ہے اور سنت کی حفاظت بھی ضروری ہے تو اس تفصیل سے مفتاح کا ایک عمل سے کیا تعلق ہے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ مفتاح جس چیز کو قرار دیا گیا ہے اس کا استعمال ہم صحیح کریں یہ تارا تبھی کھلے گا اباب اب خیر تبھی کھلیں گے جب چابی کا استعمال صحیح ہو اور ظاہر ہے کہ چندن کے دروازے انہیں ہمارا عمل ہی کھولے گا تو ہم ان دروازوں کی مفاد صحیح معنی میں اختیار کریں استعمال کریں صحیح فرم کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو شریعت نے بیان کی ہے تاکہ ہماری مفتاح جو ہے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور ہمارا وہ عمل عند اللہ قابل قبول ہو عند اللہ قابل قبول ہو تو ہر چیز میں حسن ضروری ہے اور وہ حسن ایک ہی ہے اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے کی ہے تو اس طرح جو بھی چیزیں خیر کی مفتاح بنتی ہیں ہم کو سمجھیں فیخل اسلام فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازے جو ہیں ان کی مفتاح دعا ہے انسان کثرت سے دعا کرے تو دعاؤں سے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے اور بندہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور ظاہر ہے کہ یہ دعا یقیناً دین اسلام کا اصل ہے ہم نے وہ رما سرف میں کسی کا تول نقل کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ہم نے سوچا کہ کون سا عمل کون کون سے عمل انسان کی خیر اور انسان کی بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں عمل بے شمار نماز روزہ حج و ذکا جہاد ہم نے یہ سوچا کہ یہ عمل کہاں سے ملیں گے یہ سارے عمل اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو جو چیز ہے سب کچھ ہے اس تک ہماری رسائی کیسے ہوگی ہمیں اس کا علم کیسے ہوگا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اس سے سوال کیا جائے یہ سوال کرنا اور مانگنا ہی دعا ہے, ہر خیر کی دعا ہے ہر خیر کی مفتاح دعا ہے ہر خیر کی مفتاح دعا ہے ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ کی چابی ندامت خرار دی گئی ہے برمبر اسلام کا فرمان ہے توبہ ہے یہ ایک شخص اس سے گنا سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں سے اگر شرمندگی اور ندامت اور خجالت اس کے دل میں آ جاتی ہے تو یہ توبہ کی مفا ہے یہ توبہ کی اساس ہے کہ بندہ گناہ پر نادم ہو چکا ہے اور شرمندہ ہو چکا ہے بعد و بعد ایسے انسان کو عمل توبہ کی توحفیل نہیں ملتی مگر اس کی ندامت ہی اس کے لیے بخشش کا باعث بن جاتی ہے جیسے صحیح بخاری میں قاتل بنی اسرائیل کی مثال ہے اس نے سو قسل کر رکھے تھے نادم ہو گیا شرمندہ ہو گیا اور توبہ کے ارادے سے کسی بستی کی طرف روا ہے کہ اس کی بہت آ گئی توبہ کر نہیں سکا مگر اس کی ندامت کی بنا بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی بخشش فرما دی تو یہ ندامت اور شرمندگی اور یہ خجالت یقیناً توبہ کی نثار ہے اور ہمارے دین کا بڑا تمیز یہ ہے کہ اس نے توبہ کا نظام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے بلکہ بربر کی سب سے بڑی خوشی بندے کی توبہ کرنے میں ہے مگر یہ توبہ اس کی صحیح مستاح کے ساتھ ہو کیونکہ ندامت ہے انسان عملی طور پہ گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اس کے دل میں مستقل ندامت اور خجالت ڈیرے ڈال دے گناہوں پر شرمندہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے لیے توبہ کی توفیق کھول دیتا ہے اور یقیناً وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے اور اپنے پروردگار دگار کے یہاں اسے خودی اور محبت القرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے کے بعد اس بندے سے محبت کرتا ہے بہب القول البدود گناہوں کو بخشتا ہے اور بخشنے کے بعد محبت کرتا ہے بندے کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ وہ بندہ گناہ کرنے کے باوجود عمل توبہ اور عمل ندامت سے اپنے پروردگار کے قرب کو سمیٹ لیتا ہے اور اس کی محبتوں کو سمیٹ لیتا ہے اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں جو پروردگار کے افعال ہیں وہ سارے اچھے ہیں اس کے نام اس کی صفات اور اس کے افعال وہ سارے کے سارے منظور ہیں اور تعریف کے قابل ہیں ان کے کسی فعل میں کوئی نقص نہیں ہے ایک انسان اگر ان صفات سے ایسی محبت کرے اپنے اندر بھی ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ بھی اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کے ایک ذریعہ ہے اللہ برہ کی سبت الفتح الفتاح اور مفتاح ہے دونوں کو ایک ہی مانا ہے اللہ ہے الفتاح کا معنی کھولنے والا رحمتوں کو برکتوں کو دروازوں کو کھولنے والا خیر کو کھولنے والا آیف اللہ للناس رحمت کے فلام سے کھلا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت جو کھول دیتا ہے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا اور دیوار فتر ہے رحمتوں کو کھولنے والا ہے اور خیر کو کھولنے والا ہے اللہ تعالیٰ فتح ہے دنیا میں فیصلے کرنے والا ہے وہ اور کفار کے ماں بہن وہ دنیا میں فیصلہ نہ فرمائے بلکہ ڈھیل دے دے تو قیامت کے جن فیصلہ کرنے والا ہے سارے سطح کے معنی ہیں تو ان معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ خیر کو کھولنے والا آسانیوں کو کھولنے والا یوسر جو اللہ نے بنایا ہے اور پیغم پر اسلام پروایا کرتے تھے جس سے راہ اڑا تو بشر کہ تو نے ایک داغی بن کر جا رہے ہو آسانیاں پیدا کرنا تنگیاں پیدا نہ کرنا لوگوں کو بشارتیں دینا ان کو ڈرانا نہیں یہ سب ابواب خیر ہیں اللہ الفتح ہے اور خیر اور رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے تو اللہ تعالی کی اس خوبی کوئی صفت کو ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں اور لوگوں کے لیے ہم خیر کے دروازے کھولیں آسانیاں پیدا کریں اپنی محنت اور کوشش سے لوگوں کو ناخوش کرنے کی بجائے خوش کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو نراد کرنے کی بجائے راضی کرنے کی کوشش کریں ان کو پریشان کرنے کی بجائے انہیں آسانیہ مہیا کریں کیونکہ وہ رب بھی فتح ہے آسانیہ پیدا کرنے والا ہے اور رحمت مہیا کرنے والا ہے کسی معنی میں تغمت الاسلام کی حدیث بھی ہے سودھن ابن باجہ میں جناب آنسل مالک روزی رانگو کی روایس ہے فرمای کہ اِنَّ مِنِ النَّاسِ نَاسَن, ناسن مَفَاطِيحًا دِلْخَيْرِ مَغَال وہاں کے کچھ لوگ جو کہ خیر کی چابیاں ہیں اور شر کو بند کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کا حالات ان کا کردار ان کا رویہ ایسا ہے کہ وہ خیر کی پستہ ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے خیر کھولنے والے ہیں ان کا جو بھی کسی کے ساتھ تعلق ہو اگر وہ کسی کا باپ ہے تو بیٹوں کے لیے اور کسی کا شوہر ہے تو بیوی کے لیے کسی کا دوست ہے تو اپنے دوست کے لیے اگر وہ اپنی قوم کا رائے ہے حاکم ہے تو اپنی رویت کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے مہانی کل شر اور شر کے دروازے بند کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا رویہ اور کردار اور ان کا اخلاق ایسا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خیر کے دروازے بند کرے اور ہماری طرف سے کسی کو خیر حاصل نہ ہو بلکہ وہ شر کے ترجمان ہوتے ہیں اور شر ہی شر فساد ہی فساد اور فتنہ ہی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں خیر کے دروازے کھولنے والے اور شر کے دروازے بند کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے جو خیر کے دروازے بند کرنے والے اور شر کے کھولنے والے ہیں روما کے تھو والے ہٹ وہ بندہ بہت ہی خوشبری کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہے پل کے جنت کا مستحق ہے جس کے ہاتھوں کو اللہ رب العزت خیر کی مفتاح بنا دے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دے اور وہ بندہ رعید کا مستحق ہے اور جہنم کی آگ کا مستحق ہے جس کے ہاتھوں کو رب العزت شر کی مفتاح بنا دے اور شر کے دروازے کھولنا کہ اس کی پہچان بن جائے اس کے چہرے پر ہی ایسی نحوسے داری ہو کہ ان سے شر ہی شر ویدہ ہوتا ہو اور شر ہی شر ظاہر ہوتا ہو اس کے رئیے سے لوگوں کو کبھی خیر کی توقع نہ ہو بلکہ وہ اس کے شر سے خائف رہنے والے ہو تو ایسے شخص کا یہ گھٹیا کردار جہنم کی وحید کا باعث ہے ہمارا رب فتح ہے خیر کے خدانے کھولنے والا فتح ہے تو یہ خوبی ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رویے اور کردار سے جو ہے وہ خیر کے خزانے کھولنے والے بن جائے اور روان کا مستاق کو قرار دیا ہے کہ خیر کے دروازے کھولنے والے اصل ہے کیونکہ جو خدانہ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ سب سے بڑی خیر سب سے بڑی خیر تو میں یوں فخر کثیر آپ کس کو علم دے دیا گیا کا کتاب و سنت کا علم یہ بڑی دانائی ہے فقط اوت یا خیرا اسے خیر کثیر دے دی گئی خیر کثیر یہ خیر کثیر علم ہے نبیہ السلام کی حدیث بھی ہے من یرد اللہ بی خیرن یفقی ہو فی الدین اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالے خیرن لکرہ یہ جی تنوین تنکیر ہے پھر بڑی خیر اس میں دعمیم ہے خیر کثیر خیر عظیم خیر کمیر اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالے صرف خیر کا نہیں بلکہ بہت بڑی خیر کا خیر کثیر کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے بڑے خزانے ہیں اس کے پاس دنیا کے بادشاہ آتے ہیں ڈولتے ہیں اور سونے کے ڈھیر ہیں وہ ان میں سے کیا عطا فرماتا ہے یہ فقحدین اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے یہ سب سے بڑی خیر سب سے بڑی خیر تو اللہ رب جس شخص کو خیر کی مفتاح بنا دے تو اس کا پہلا مستاق وہ علماء ہیں جو باقیات وہ علماء رباع نیو جو خیر تقسیم کرتے ہیں جو قان اللہ اور رسول کے ذریعے خیر کو بانٹ سے پھرتے ہیں اور محب اللہ کی لذا کے لیے جو علماء بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں بڑی ایک ریاضت کے ساتھ ایک محنت شاقہ کے ساتھ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے اور تعلق باللہ کو قائم رکھتے ہوئے راتوں کو جاگ جاگ کر اور شرک و غرب کے چکر لگاتے ہوئے محدثین کے پاس جانا ان سے علم حاصل کرنا اتنا مشکل یہ کام ہے کوئی کام نہیں اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد یہ سارا عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں دنیا کی جو علم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا کو محض دنیا کے قسم کا اور دنیا کی معاش کے اصول کا ذریعہ بناتے ہیں ایک ڈاکٹر دو منٹ بھی وقت دے دے کسی مریض کو اس کو ترس نہیں آتا اپنی پوری فیس وصول کرتا ہے ایک وکیل پانچ منٹ کا وقت دے دے کسی شخص کو وہ کتنا ہی مظلوم مقبور ہو اسے ترس نہیں آتا اپنی پوری فیس وصول کرتا ہے علماء ربا نے جن کا علم حاصل کرنا ایک بہت ہی مشکل دشوار احمد ہے وہ اپنا یہ سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے وقت کر دیتا ہے صبح کو اس کے پاس جاؤ تو بھی حاضر شام کو جاؤ تو حاضر رات کو جاؤ تو حاضر یقیناً یہ ایک مثالے کی کردار ہے اور یہ مفادی ہند خیر ہے جو خیر کے دروازے کھولنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا علم کو تقسیم کرنے والے ہیں اور یہ حقیقی خزانہ ہے ابو ہے رضی رین ہو بازار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تاجر تم دنیا کے معنی میں مصروف ہو مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی نیراش تقسیم ہو رہی ہے تو تاجر اپنے دروازے اپنی دکانیں بند کر کے آ کہ شاید اللہ کے بے کا درس پڑ رہا ہو اور تقسیم ہو رہا ہو ہمیں بھی حصہ مل جائے پہنچے تو وہاں کوئی ایسی چیز نہ دیکھی اب ویرا سے کہا کہ وہ ریرا کہاں اللہ کے بیمبر کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی اور ماں کے وہ سامنے مجلس قائم ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں تو درس حدیث ہو رہے ایک موری صاحب حدیثیں بیان کر رہے ہیں رسم اللہ اللہ وی تو اللہ کے کی کی میراث ہے تو وہ خیر عظیم ہے جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور دنیا کی کوئی خیر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ وفاقی ہند خیر یہ خیر کی کنجیاں اور خیر کی چابیاں اور خیر کو تقسیم کرنے والے اور شر کو بند کرنے والے یہ ربا بدعت کا نات کا بند کرنے والے اور شرک کی بےخونی کرنے والے اور جو بھی مذاہب اور فرخے جو فرق جو ہے وہ غیر حق فرق ہے بادلہ اور سالنا ان کا راستہ بند کرنے والے مغان یقین شر اس سے بڑا شر کیا ہوتا ہے یہ علما کا راستہ بند کرنے والے شرک کا راستہ بند کرنے والے اور یہ مذاہب کا راستہ بند کرنے والے شیرا کے بادرا کا راستہ بند کرنے والے اس حدیث کا اسلام کی علماء ہے اس کے بعد کوئی بھی شخص دنیا میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا مال دیا اور ان کے دل کو خنان سے بھر دیا وہ دنیا کے حریص نہیں ہیں ان میں دخد اور کنجوسی نہیں ہے بلکہ بڑی وسط اور کے ساتھ اللہ کے مال کو خرچ کرتے ہیں خیر کے راستے کھولتے ہیں یہ بھی بخاتی خیر ہے مغالیب ال ہیں جو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی کسی قسم کے خیر کا عمل ہو ان کا تعاون پہنچ جاتا ہے یہ بھی مفافی الخیر ہے باقی اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا کلمہ خیر کرنا یہ بھی مفتاح خیر ہے لیکن کچھ لوگ سراسر اس کے گنافی ہیں علماء سو سو کے ترجمان شرک کے ترجمان اور کے بادلہ کے ترجمان یہ مغالیق الخیر ہیں اور مفادی ہن ہیں جن کی دعمت سے بنت پھیلتی ہے اور شر پھیلتا ہے یہ مغالیق الخیر اور مفاطی ہن ہیں اور جو کتاب و سربت کا نام نہیں لیتے بلکہ قرآن و حدیث کے نصوص اگر ان کی بنت کے خلاف ہو ان نصوص کو چھپاتے ہیں ان کے دل میں ان نصوص کے خلاف ایک بغض کا جذبہ ہوتا ہے عجیب یہ مخلوق ہیں جو کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا کھاتے اور پیتے ہوئے بھی مغالی خیر ہیں اور مفادی للشر ہیں اور بہت سے لوگ جو اس طرح بھی خیر کے دروازے بند کرتے ہیں اور شر کے دروازے کھولتے ہیں کہ وہ معاشرے بچھو کا کردار ادا کرتے ہیں غیبتیں کرنا چغلیاں کرنا الزام تراشیاں کرنا بہتان ترافیاں کرنا اور انتہائی گندے اخلاق سے پیش آنا ظالمانہ رویہ اختیار آپ سمجھ سکتے ہیں معاشرے میں کون مفتاح دل خیر ہے اور کس کا کردار جو ہے وہ مفتاح الشر ہے ستار ہے خیر کے دروازے کھولنے والا جو شرط اپنے پرگار پر کی صفت کو سمجھتا ہے اور پھر رنگ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ خیر کے دروازے کھولتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس قدر اس سے راضی ہوگا السلام کی حدیث پر غور کر کے اس بات کو سمجھے من الخر من اللہ سرو عرصات رسادیام کہ جو شخص ایک خوشی اچانک اپنے کسی بھائی پر داخل کر دے یہ مفتاح خیر بن گیا اس کے لیے اس کی کسی پریشانی کو سمجھا اور بالکل خاموشی اس کے پاس کیا اور پریشانی دور کر دی اچانک اس کو خوش کر دیا یہ مفتاح خیر بن گیا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو رائے گان ہی جانا دے گا وہ عمل کی قدر کرنے والا ہے ابو دردہ کا ہے. اب و کوئی نیکی اللہ نہیں بھولتا ہر نیکی اس کو یاد ہے تو اللہ اس نیکی کو یاد رکھتا ہے ہر نیکی کو یاد رکھنے والا کل جو قیامت قائم ہوگی اور قیامت میں ان مشکل گھاٹوں میں اللہ تعالیٰ اسے بھی اچانک کی خوش کر دے گا گلاحوں کے ڈھیر اس کے ساتھ ہوں گے مگر پردگار اس کس نے کی بنا پر کہ اس نے میرے بندے کو اچانک خوش کر دیا پیش کو اچانے خوش کر دو اس کی تمام گناہوں کو کر دے گا جنت کا پروانہ دے گا اور جنت کی طرف اس کو روانہ کر دے گا تو یہ دل خیر اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر دو اپنے پربردگار بر کی اس خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا رب بھی خیر کو کھولنے والا پتہ ہے کو کھولنے والا برکتوں کو کھولنے والا اس نے دین بھی آسان بنایا عمل بھی آسان بنایا کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا ایسا سطح ہے وہ اور کس طرح آسانیاں مہیا فرماتا ہے ہم بھی اس طرح دنیا میں اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیوں کے ترجمان بن جائیں ایک شخص ایسا عربان بن جائے کہ اس کو دیکھتے ہی خیر یاد آ جائے آسانیاں یاد آ جائیں بہتری یاد آ جائے ایسا نہ بنے کہ اس کے منہ پر ہمیشہ ابو سیت ہے پر کبھی اس سے خیر کی امید نہ ہو ہمیشہ شر کی امید ہو کہ بندے کیا انجام پائیں گے حدیث یہ بات بادے ہو گئی کہ وہ شخص خوشبری کا مستحق ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کا کھولنے والا بنا دے اور وہ شخص بیل کا مستحق ہے جس کو اللہ تعالیٰ شر کو کھولنے والا بنا دے اور شر کی تقسیم کرنے والا بنا دے رسوس سے یہ بات واضح ہوتی ہے اس طرح شر کی بھی بہت سی چابیاں ہیں اور شر کی بھی بہت سی مفادی ہی ہیں ایسی مفاد ہی ایسی چھابیاں جنہیں بروئے کار لا کر شر کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھلتے ہیں جس طرح جنت کے دروازے ہیں اس طرح جہنم کے دروازے بھی ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں ان دروازوں کی بھی مفاد ہی ہیں انسان اپنے عمل سے جس طرح جنت کے دروازے کھول سکتا ہے اس طرح بادشتی قلب لوگ اپنے عمل سے جہنم کے دروازے بھی کھول لیتے ہیں یہ باتیں کچھ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مصلاح خیر بنا دے اور خیر ہمیں عطا فرما دے. عمل عطا فرما دے جن کے نتیجے میں اللہ العزت جنت کے دروازے کھول دے گا اور جہنم کے دروازے بند کر دے گا اللہ تعالی ہم کو تو سچے عقیدے کو قائم رکھے حقیقت میں عقیدہ ہی جنت کی بفتار ہے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اقول قولی هذا وصفر اللہ من رب العالمين